توسیم تلک تل کی یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہیں قومی ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسا اور فرآون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں ان فراؤن فرال واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں وَنُرِيدُ أَنَّ ونجعلهم ونجعلهم اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کریں ان کو پیشوا بنائیں انہیں کو ملک کو مال کا وارث بنا دیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں اور فرعون، ہامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیر کر رہے تھے اوہ إِذَا أُمِّي مُوسَى أَنْ أُرْضِعِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُبَشِّرِينَ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسا علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے بے شک فرعون حامان اور ان کے لشکر بڑے خطاکار تھے وقالت امرأة فرعون قررت عین لی و لک لا تقتلوه عسا ان ینفعنا اون اتخذه ولدات عسا ان ينفعنا او نتخذه وهم لا اور فراؤن کی بیوی نے فراؤن سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا وہ ادھر موسا کی والدہ کا دل بے قرار تھا قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں وہ کالت یشور اور انہوں نے موسا کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ چاہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا اور ہم نے موسا پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں اس لیے ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ رہیں وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ لَا <يَعْلَمُون> اس طرح ہم نے موسا کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلح دیا کرتے ہیں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 لذی من لذی مش پومب اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا اس پر موسا نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا پھر انہوں نے پشتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کاروائی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے کہنے لگے میرے پرورتگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا آپ مجھے موافر فرما دیجئے چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے موسا نے کہا میرے پروردگار آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا خوف پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے, ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے موسا نے اس سے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم تو کلم کھل کھلا شریر آدمی ہو من أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المسنيين پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس اسرائیلی نے کہا موسی کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ اور تم مصلح بننا نہیں چاہتے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا کہ موسا سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ یقین رکھو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں خوش مینل مین چناچے منسا ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے پی سو سب اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا ولما ورد ما أمد عليه أمة من الناس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مدل مسپونجدونی متنی تد قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَ تَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ اور جب وہ مدین کے کونے پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دیکھا کہ ان سے پہلے دو عورتیں ہیں जो अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं मूसा ने उनसे कहा तुम क्या चाहती हो उन दोनों ने कहा हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक सारे चरवाहे पानी पिलाकर निकल नहीं जाते और हमारे वालिद बहुत बूढ़े आदमी हैं فسقا لهما ثم الى فقال رب لما انزلت من اس پر موسا نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر موڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں پالت پالت ان ابی یدو کلیم سی لنا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے اور ان کو ساری سرگزش سنائی تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو قالت ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو امانت دار بھی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 انشاء اللہ من ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں بشرط کہ تم آٹھ سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو پھر اگر تم دس سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں ذلك بینی فلا عدوان قول موسا نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالہ ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوَ کللیم کسو اتونالی بِخَبَرٍ او جزوتیم می النَّارِ کم تھل پھر جب موسا نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ تور کی طرف سے ایک آگ دیکھی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کر سکو فلما اتاها ان الله رب المی چنانچے جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی درخت سے آواز آئی کہ اے موسا میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پرور دگار وہ تزن اللہ موسو بال تخف اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا ان سے کہا گیا موسا سامنے آؤ اور ڈرو نہیں تم بالکل محفوظ ہو أُسْلُكْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ ربك إلى فرعون وملئه اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان موسا نے کہا میرے پرورتگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں افس میلی سن فل ہوں اقاف ائی بون اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائیت کریں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ارشاد ہوا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسا دبدبا عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے پل جہ مو سبتی مَا هَذَا إِلَّا کا مہد وَمَا مفت رو فِي نفل اَلی جب موسا ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں بس بناوٹی جادو ہے اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنیمو سالم عاقبت الدار انه لا يفلح الظالمون اور موسا نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخرکار بہتر ٹھکانا کس کے ہاتھ آئے گا یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے وکالاؤن مل امال غریف ادلی فلی فَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلْ لِي أَطْطَلِعُ إِلَىٰ إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَغُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور فرعون بولا اے دربار والو میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں ہامان تم ایسا کرو کہ میرے لئے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسی کے خدا کو جھانک کر دیکھوں اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ واستكبره و جنوده في الاض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنٹ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا فانظر كان اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا سور ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ مِنَ <الْمَقْبُوحِين> دنیا میں ہم نے لانت ان کے پیچھے لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ مِن بعد ما القرون الاولى بصائر للناس بصائر للناس وهدن ورحمتن لعلہم يتذکرون ہم نے پچھلی امتوں کو حلا کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسے کتاب دے تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں و ما کنت بجانب الغربی اذ قضينا الى موسی الامر وما كنت من اور اے پیغمبر تم اس وقت کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرِ وَمَا كُن تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کییں جن پر طویل زمانہ گزر گیا اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں جانی بھی پوری من والا لِتنذر قوماً ما أتاهم من من قبلك اور نہ تم اس وقت تور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسا کو پکارا تھا بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وہی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا شاید وہ نصیحت قبول کر لیں فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتود کی وجہ سے کوئی مسئیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے اوٹھی مسلم اونٹی اموس اولم یقر اونٹیا موسلم قالوا سحران تظاهرا وقالوا اننا پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسا علیہ السلام کو دی گئی تھی حالانکہ جو چیز موسا کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں تم سو دیتی ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو میں اس کی اتباع کر لوں گا اللہ لا پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ يَتذكَّرُونَ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ متنبع ہوں جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں وَإِذَا عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُ من الحق قبل اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے فکو ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفیا کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جب وہ کوئی بےحدہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے امال ہم تمہیں سلام کرتے ہیں ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے اندیمن شو بل محتی پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے وقالو مرا تر رزم رز لا مل اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا بھلا کیا? ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پر امن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وَكَمْ فتلك مساكنهم لم من بعدهم إلا وكنا نحن اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتر تھیں ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکیں اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے وہ ربلی کل قرآب علیہ محل إِلَّا وَأَهْلُهَا و <ظالمون> اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلا کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلا کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں وما دنیا تَعْقِلُونَ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے اف مدن ہوں آدن حسن فہو المت ن ہ مت الحت دنیا کمم مت نو مت الحاطی دنیا سم من بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے قال الذین حق علیہم القول ربنا ہاؤلائی الذین اغوینا اغویناہم کما غویناہ ما جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم آپ کے سامنے ان سے دس پردار ہوتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے وقیل فلم لهم لو كانوا اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا چنانچے وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا فَعَمِيَّت عَلَيْهِمُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے مَا مَن تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَاءً يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی ابو کیا یخروں کو میں یشتا میں صبح میں یوشر اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے وربك يعلم ما صدورهم وما يعلنون اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں وہ هو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولا والآخر وله الحكم والیہ اللہ وہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تعریف اسی کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے ار تم الاح الم سبن تسم اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بدلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو قل أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ نَهَارًا رَّسًدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ ۚ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہو ذرا یہ بتلاو کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو بھلا کیا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ الَّذِينَ كُنْتُمْ <تَزْعُمُون> اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے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 اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل اس وقت ان کو پتا چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی ان قارون كان من قوم موسی من ما لتنوء قارون موسا کے قوم کا ایک شخص تھا پھر اس نے انہیں پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اسے سے کہا کہ اتراؤ نہیں اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا و احسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا اونٹی اور لم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلا کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قرون انه لذو حظ عظيم پھر ایک دن وہ اپنے قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو آتا کی گئی ہیں یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے وقال الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم اتا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لئے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ انہیں کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں فخصفنا به وبداره الارض فما كان له من فئت ينصرونه من دون اللہ وما كان من المنت پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّو مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ عَنَّ اب سلیم یشنو یا کو دن کا اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے او ہو چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسط کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا او ہو چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے تلك الدار للذين لا علواً في الارض ولا فسادا وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد اور آخری انجام ز گاروں کے حق میں ہوگا مل جب الحسن اتی فلح ستی فلا امل سی اتی املوم جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی ان اللذی فرض اے پیغمبر جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين اور اے پیغمبر تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا اور جب اللہ کی آیتیں پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرقین میں شامل نہ ہونا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَر لَا إِلَاهًا إِلَّا هُو کُلُّ شَيْءٍ هَا لِكُم إِلَّا وَجَهًا. له الحكم وإليه اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا